کو عقلی دلائل اور دیگر دلائل سے واضح اور روشن کر دیتے ہیں پھر اس صورت میں اللہ رب العزت اس دعوے کے نہ ماننے والوں کو ڈراوے سناتے ہیں جسے ہم اپنی اصطلاح میں تخویف کہتے ہیں خوف دلانا ڈرانا مثلا سورہ بقارہ کی آیت نمبر چوبیس میں اللہ نے ان لوگوں کو ڈراوا سنایا جن لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ نبی جو دعویٰ پیش کرتا ہے یہ اللہ نے نہیں بھیجا اس نے خود بنایا اللہ نے انہیں چیلنج کیا فاتو بے سورتمسل ودو شوہدا اکم مندون خود بھی اکٹھے ہو جاؤ ہمیتیوں کو بلاؤ جس طرح کی کتاب میرا پیغمبر پیش کرتا ہے تم ایک آیت بنا کے لاؤ آگے اللہ نے فرمایا فعلم تفالو و لن تفالو فت کنارتی وقود وجارہ اوت لل کافرین اگر تم ہمارے چیلنج کو قبول نہ کر سکو اور ہرگز تم سے یہ نہیں ہو سکے گا تو اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جو لکڑیوں سے نہیں انسانوں اور پتھروں سے جلے گی عدت لل کافرین اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ اب اللہ نے دعوے کے نہ ماننے والوں کو کیا سنایا ڈراوا اس لیے کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈر والی بات سن کے جلدی مانتی ہیں تو اللہ کا یہ بھی قرآن پاک میں انداز بیان ہے کہ دعوے کو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں اللہ خوشخبریاں سناتے بشارتیں کبھی تو بشارت کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے تمہیں فتح دوں گا تمہیں غلبہ دوں گا تمہیں کامیابیاں دوں گا ایزاجا نصر اللہ وال۔ اور کبھی اس بشارت کا تعلق خوشخبری کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے میں پھر آپ کو صورت بکرا میں لے جاؤں جہاں اللہ نے کافروں کو ڈراوا سنایا اس کے ساتھ اگلی آیت میں اللہ نے ماننے والوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا و بشر الزین آ منو و عاملحات ان جناتن تجری منتا جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک وہ ہمارے اس ڈراوے سے نہ ڈر جائیں ان کے لیے تو ہم نے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اللہ تعالی کا قرآن پاک میں یہ انداز ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبریاں اور نہ ماننے والوں کو ڈراوے جہنم کے عذاب کے اپنی پکڑ کے سناتے ہیں چنانچے سورت یونس کا جو دعویٰ تھا کہ میرے سامنے کوئی جبری سفارش کرنے والا نہیں اس کو اللہ نے اقلی دلائل سے ثابت کیا ہم نے پچھلے دو درسوں میں اس کو بیان کیا اب یہ جو آیت نمبر باسٹھ ہے اس میں اللہ دعوے کے ماننے والوں کو خوشخبری سنانا چاہتی کہ جنہوں نے میرے اس دعوے کو مانا میری توحید کو تسلیم کیا جنہوں نے شرک سے اپنے آپ کو بچایا اور زندگی کے ہر موڑ پر یا میں ان سے دوستی کا اعلان کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بشارت کوئی نہیں ہو سکتی چنانچہ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الزین آمنو من خرے جو ہم منزول کا فرو اولیا احمتا یخرجونا المات الا اکا اصحاب الار فیحا خالدون اللہ ولی الزین آمنو اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے یخرجو ہم من ظلمات النور وہ اپنے فضل سے مومنوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی جانب لے جاتا ہے ولزین کفرو اولیا احمد اور جو کافر مشرق ہیں ان کے دوست شیطان ہیں من النور ال الظلمات وہ ان کو نور سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں الا اصحاب النار ہم فیحا خالدون یہی لوگ ہیں جہنمی اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے چنانچہ اس آیت نمبر باسٹھ میں اللہ نے اس دعوے کے ماننے والوں کو اپنا ولی قرار دیا ولی ولی اس کا میں ہوتا ہے قرب کا ولیون اس کا میں ہوتا ہے نزدیکی کا اس کا میں ہوتا ہے دوست اس کا مینا ہوتا ہے محب اس کا میں ہوتا ہے صدیق اس کا میں ہوتا ہے مددگار اسی سے پھر بنا ولی اسم فائل ولی ولی کا میں دوست محب صدیق تو ولی کی جمع ہو گئی اولیاء قرآن کہتا ہے ان اللہ ان اولیا اللہ لا خوف علیہم ولاحم یا جنون سنو جو اللہ کے دوست ہیں اللہ کے ولی ہیں اللہ کے قرب میں رہنے والے لوگ ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنے والے لوگ ہیں اللہ کے دین پہ چلنے والے لوگ ہیں لا خوف علیہم ان پر آئندہ کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا ولاحم یا اور ان پر گزری ہوئی زندگی کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا نہ انہیں پیچھے کا کوئی غم ہوگا نہ آگے کا انہیں کوئی خوف ہوگا یا ان کی زندگی میں ایسا خوف اور ایسا غم ان پر مسلط نہیں کیا جائے گا جو غم اور جو مصیبت ان کی زندگی کی رفتار کو روک دے غم آئیں گے تکلیفیں آئیں گی خوف آئیں گے لیکن اس غم اور خوف کو وہ اولیاء اللہ اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے اپنے اوپر مسلط نہیں کریں گے وہ اس خوف کو وہ اس غم کو کہاں سے کھانا ہے کہاں سے پینا ہے اس کو وہ اپنے اوپر مسلط نہیں کریں گے نہ ان پر کوئی غم ہوگا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا آگے اللہ تعالی یہ تو اولیاء اللہ کا مقام ہو گیا نا یہ تو اولیاء اللہ کی عظمت ہو گئی نا کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولاہم یا زنون اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں اس کو آیت نمبر 63 میں بیان کیا سورة یونس کی یہ ذہن میں رکھیے گا ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا اور ولی اللہ کا ایک مخصوص سا تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے ولی وہ ہوگا جس کی کوئی درگاہ ہوگی ولی وہ ہوگا جس کا کوئی دربار ہوگا ولی وہ ہوگا جس کے اوپر چادر ہوگی اور گھونگٹ مار کے بیٹھا ہوا ہوگا اس کی شکل الگ قسم کی صورت الگ قسم کی حایت الگ قسم کی رہنا سہنا اس کا الگ قسم کا مخصوص قسم کی پگڑی ہوگی مخصوص قسم کا لباس ہوگا اس کے ہاتھ میں پانچ سو دانے کی تصبی ہوگی رات کو وہ کھڑا ہوتے ہوتے اللہ کی عبادت ایک ٹانک پہ کھڑے ہو کے کرے گا دریاؤں میں سمندروں میں پانیوں میں ہمارے ہاں ولایت کا تصور یہ ہے یہ تو اچھے لوگوں کی ولایت کا تصور میں نے بیان کیا ورنہ تو آج کم علمی اور جہالت کی بنا پر ہمارے ہاں ولایت کا تصور یہ ہے بڑے ولی ہیں جی بڑے فقیر ہیں کیا نشانیاں ان کی فقا... فقیری کی اور ولایت کی بولتے نہیں ہیں یہ جہلوں کے نزدیک ولی کی علامت بن گئی ہے نہ بولے یہ ولی ہے میں نے کہا بولتے تو حیوان بھی نہیں ہم نے بلی کو کبھی بولتے ہوئے نہیں دیکھا کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا میرے بھائی نہ بولنا یہ تو حیوانوں کی صفت ہے انسان کی تو صفت ہے بولنا انسان کی تو صفت ہے بولنا کلام کرنا اس نے کہا ولی وہ ہوتا ہے جو بولے نہیں اور امام الانبیاء نے امت کے ذمہ لگایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ میری بات ان لوگوں تک پہنچاؤ جو میری محفل میں موجود ہو نہیں ہے قرآن, قرآن نے کہا قُنْ تُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِهِ وَتَنَحُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو قرآن نے کہا اس امت کی ڈپٹی ہیں لوگوں کو نیکی کی راہ دکھانا لوگوں کو تبلیغ کرنا لوگوں کو دین کے راستے پہ چلانا لوگوں کو برائیوں سے روکنا لوگوں کو بے دینی کے راستے سے بچانا یہ اس امت کی ڈپٹی تھی میرے پیغمبر نے فرمایا بلگو آنی ولو آیتن لوگوں اگر تمہیں ایک مسئلہ بھی پہنچے بلے گو اسے آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ ہماری شریعت کہتی تھی تبلیغ کرو ہماری شریعت کہتی تھی لوگوں کے سامنے بیان کرو ہماری شریعت کہتی تھی لوگوں کو دین کے مسائل بتاؤ ہماری شریعت کہتی تھی دین کی رہنمائی کرو لوگوں کی اور جاہلوں کے نزدیک ولایت کا معیار یہ ٹھہرا کہ یہ ولی ہیں کیوں ولی ہیں اس لیے کہ یہ بولتے نہیں ہیں چناچے مریدوں نے ان کا نام رکھ دیا چوپ شاہ ان کا نام کیا ہے یہ چپ شاہ ان کا یہ نام پڑ گئے ہیں ایک اور جاہل اٹھے انہوں نے کہا جی بڑے ولی ہیں جی بڑے فقیر ہیں جی اچھا جی ان کی ولایت کی کیا علامت ہے یہ کپڑے نہیں پہنتے ہیں یہ ہمارے یہاں ولات کا معیار بنا ہے جاہلوں کے نزدیک بے ادبوں کے نزدیک کپڑے نہیں پہنتا ہے لہذا یہ ولی ہے جی نہ, کرتا ہے, نہ سلوار ہے نہ ٹوپی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے جی یہ ولی ہیں میں نے کہا یار ہم نے کپڑے پہنے ہوئے تو جانور بھی کبھی نہیں دیکھے کبھی کسی بھینس نے گائے نے بکری نے لے لے نے کپڑے نہیں پہنے ہاں کپڑے نہ پہننا یہ حیوانوں کا کام ہے اور کپڑے پہننا انسانوں کا کام ہے اوے سورت آراف پڑھو سورت آراف پڑھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوے لوگو میں نے آسمان سے تم پہ لباس اتارا ہے زینتن وہ تمہارے لیے کیا ہے زینت ہے اس لباس کو پہنا کرو مشرقین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے نا سارے کپڑے اتار کر سورت آراف میں اللہ نے اس کی تردید کی ان کے اس کرتوت کی اور اس عمل کی وہ سارے کپڑے اتار کے مرد و عورت بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی تھی ان سے پوچھا جاتا ہو بے حیا سارے ننگے مرد و عورت بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو کیوں تو وہ کہتے تھے ان کپڑوں میں ہم گنا کرتے ہیں ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ گناہ والے کپڑے جو ہیں یہ بیت اللہ میں جانے نہیں چاہیے شیطان نے وہاں بھی ان کو ادب سکھایا کیسا حرامی ہے کہتا ہے ان کپڑوں میں تم گناہ کرتے رہتے ہو لہذا یہ کپڑے نہیں جانے چاہیے اتنا نہ سوچا پاگلوں نے کہ جو جسم گناہ کرتا ہے وہ جا رہا ہے کپڑوں کا بہت قصور ہے یہ کپڑے نہیں جانے چاہیے جب انہوں نے کپڑے اتارے ننگے ہو کے تواف کیا اللہ نے صورت آراف اتاری اللہ نے فرمایا اوئے لوگوں ننگا ہونا تو تمہارے بابے کو سزا ملی تھی کپڑوں کا اتر جانا تو تمہارے بابے کو سزا ملی تھی جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا جس سے ہم نے ان کو منع کیا تھا تو ان کے جسم کے کپڑے اتر گئے تھے اور لگے پتے اپنے جسم پر اور شرم گاہیں چھپانے کپڑوں کا اتر جانا یہ تو بطور سزا تھا تم کپڑے اتار کے بیت اللہ میں آ رہے ہو چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ کپڑے پہنو یہ زینت ہے تمہارے لیے اور جاہلوں کے نزدیک ولایت کی علامت یہ بن گئی کہ یہ ولی ہیں اور دلیل یہ ہے کہ یہ کپڑے نہیں پہنتے ہمارے ہاں کپڑے نہ پہنے یہ ولی ہے ہمارے ہاں بولے نہیں یہ ولی ہے ہمارے ہاں اس کا اکل و شور نہ ہو یہ ولی ہے ہمارے ہاں نماز نہ پڑے یہ ولی ہے ہمارے ہاں چرس پیے یہ ولی ہے حفیم کھائے یہ ولی ہے شراب نوشی کرے یہ ولی ہے نماز کے قریب نہ جائے یہ ولی ہے جاہلوں کے نزدیک ولایت کا تصور یہ ہے ولایت ولی وہ ہوتا ہے جو کونے میں الٹا لٹکے ولی وہ ہوتا ہے جو کونے میں الٹا لٹکے ہاں ہاں ولی وہ ہوتا ہے جو 40 سال عشاء کی نماز سے صبح کی نماز پڑے اور بیوی بی کے حقوق کبھی ادا نہ کرے یہ ولی ہوتا ہے ہمارے ہاں ولایت کا معیار دیکھیے کیا بن گئے ہیں چالیس سال عشا کے وضو سے صبحوں کی نماز پڑے یہ ولی ہوتا ہے ہاں ولی کون ہوتا ہے جو پانی پہ مسلح بچھا دے ہاں ولی وہ ہوتا ہے جو ہوا میں یونوس کی آیت نمبر تریسٹ میں اللہ نے اولیا اللہ کی پہچان بتائی ہے سنو نوٹ کرو اس کو اللہ نے فرمایا بتاؤں تمہیں ولی کون ہوتے ہیں اللہ زینا ولیوں کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے نبی کو مانتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں, کو مانتے ہیں، کتابوں کو, مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں جن, جن اسلام کے احکامات پر ایمان لانا ضروری ہیں وہ ان پر ایمان لاتے ہیں ان کے عقائد صحیح ہوتے ہیں ان کے عقیدے درست ہوتے ہیں ان کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں یہ پہلی پہچان ہے اور ان کی دوسری پہچان کیا ہے قانو یتون وہ کیا ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں کانو یتک وہ متقی ہوتے ہیں کانو یتون ان کی طبیعت میں تکوا ہوتا ہے کانو یتکون وہ متقی لوگ ہوتے ہیں پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں میں نے کئی دفعہ عرض کیا عام میں سے اکثر لوگوں نے میری اس بات کو نوٹ کیا کچھ لوگ شاید نئے آئے ہوں ان کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں نمال پڑھنے کا نام نہیں ہے تکوا زکات دینے کا نام نہیں ہے تکوا روزے رکھنے کا نام نہیں ہے تکوا حج کرنے کا نام نہیں ہے تکوا قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے اور میرا بھائی یہ تو فرض ہے یہ کون سا کمال ہو رہا ہے کہ آپ وہ ادا کر رہے ہیں نمال پڑھ رہے ہیں نمال فرض ہیں روزہ فرض ہیں زکاة فرض ہیں حاج فرض ہیں قربانی واجب ہے نمال پڑھنے کا نام تقوی نہیں زکاة دینے کا نام تقوی نہیں حاج کرنے کا نام تقوی نہیں قربانی کے جانور زبا کرنے کا نام تقوی نہیں رات کو تحجد پڑھنے کا نام تقوی نہیں اوابین پڑھنے کا نام تقوی نہیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے کا نام تکوا نہیں پانچ ہزار دانے کی تسبیح لے کے رولنا اس کا نام تکوا نہیں ذکر کرنا اذکار کرنا صدقے کرنا خیرات کرنا اس کا نام تکوا نہیں ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا نماز پڑھنی آسان ہے جھوٹ سے بچنا مشکل زکاة دینی آسان ہے ملاوٹ سے بچنا مشکل ہے حاج کرنا بڑا آسان ہے لیکن جھوٹھی گواہی دینے سے بچنا بڑا مشکل ہے غیبت سے بچنا چوگل خوری سے بچنا حرام خوری سے بچنا سود خوری سے بچنا شراب نوشی سے بچنا زناکاری سے بچنا کسی کی عزت کو خطرہ پہنچے بے ہیائی بے پردگی سے بچ جانا یہ چیزیں مشکل ہیں اور نیکی کرنا جو ہے وہ تکوے کا لفظی میں کیا ہے بچنا اتقا اتکا بچنا پرہیزگار پرہیزگار کا کیا مطلب ہے جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر کہتے ہیں دوائی بھی کھانی ہے تو اے پرہیز بھی کر نہیں اے پرہیز کر نہیں یعنی ان, ان چیزوں کے قریب نہیں جانا تو پرہیزگار کا کیا مطلب ہے جو گناہ نہیں کرتا گناہوں سے بچ جاتا ہے تقویٰ نام نیکی کرنے کا نہیں ہے تقویٰ نام ہے گناہوں سے بچنے کا گناہوں سے اتناب کرنے کا میں نے کئی دفعہ آپ کو مثال دے کے سمجھایا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً ابیب نے کہا رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں عبائی تقوی کسے کہتے ہیں تو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے تو عبائی کہتے ہیں امیر المومنین چھوٹی سی پک ہو چھوٹا سا راستہ ہو اس پر چلنا ہو ادھر بھی جھاڑیاں ہوں ادھر بھی جھاڑیاں ہوں ادھر بھی کانٹے ہوں ادھر بھی کانٹے ہوں تو آپ کیسے چلیں گے حضرت عمر کہتے ہیں کبھی اس جھاڑی سے کبھی اس کانٹے سے دامن کو بچاتے ہوئے کبھی ادھر کے کانٹوں سے دامن کو بچاتے ہوئے دامن کو سمیٹتے ہوئے کپڑوں کو لپیٹتے ہوئے بڑے احتیاط سے میں وہ راستہ طے کر جاؤں گا ابید کہتے ہیں امیر المومنین زندگی کے راستے پر یہ جو گناہوں کی جھاڑیاں ہیں اور گناہوں کے کانٹے ہیں ان سے بچ کے نکل جانا اس کا نام کیا ہے تکوا ہے تقوا نام ہے گناہوں سے بچنے کا بچنے کا نیکی کرنا آسان ہوتا ہے گناہوں سے بچنا جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے جھوٹ سے بندہ بچ جائے بدکاری سے بندہ بچ جائے بد نگاہی سے بندہ بچ جائے بے پردگی سے بندہ بچ جائے جھوٹ بولنے سے بندہ بچ جائے جھوٹی گواہی دینے سے بندہ بچ جائے غیبت کرنے سے بندہ بچ جائے اور بہتان باندھنے سے بندہ بچ جائے چغل خوری کرنے سے بندہ بچ جائے سود کھانے سے بندہ بچ جائے شراب پینے سے بندہ بچ جائے عدالتوں میں جھوٹ بولنے سے بندہ جائے جائے لوگوں کے پہ قبضہ کرنے سے بندہ جائے. یہ تو کوئی نیکی نہ ہوئی ادھر ہاتھ میں تصبی ہے سود کا کاروبار ہو رہا ہے ادھر نماز بھی ہو رہی ہے ادھر ملاوٹ بھی ہو رہی ہے ادھر حاجی صاحب حج پہ بھی گئے ہوئے ہیں باہر آ کے وہ عدالتوں میں جھوٹی گوائیاں بھی دے رہے ہیں اللہ نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ کانو یتکون اور اپنی پوری زندگی میں میری نہ فرمانی جو میں کہتا ہوں وہ مانے متقی کون ہوتا ہے ذرا چلو ہم بہر کیوں جائیں یار قرآن پاک میں آتے ہیں قرآن پاک کیا کہتے ہیں قرآن پاک نے متقی لوگوں کی کچھ صفتوں کا ذکر کیا یہ ساری بات جو میں نے آپ کو تقوی کی بتایا اتقاع کی بتائی لفظی معنی میں نے بتایا قرآن کیا کہتا ہے پہلے بالکل آ جائی صورت بکرا میں صفحہ نمبر ہے تین اور یہ تو آپ کو زبانی یاد ہوگا انشاءاللہ یہ ایتیں تو آپ کو زبانی یاد ہو کتاب لار بفی متق المن بلغیب و یوقیم سلاتا و مما رزکنا فکون و لذی ن بن ذیل ذیل قبل آخرات مومنوں کی متقی لوگوں کی یہ سفتیں ہوتی ہیں جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں ان کی اولین سفتیں یہ ہوتی ہیں کیا الزین یو بالغیب وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں ہم نے اللہ کو دیکھا نبی پاک کو دیکھا قیامت کو دیکھا جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا پل سراط کو دیکھا مقام محمود کو دیکھا حوض کوسر کو دیکھا ملائکہ کو دیکھا عرش کو دیکھا کچھ بھی تو نہیں دیکھا یہ سب چیزیں ہم نے مانی کیوں مانی اپنے نبی کی زبان پہ اعتبار کر کے اللذین نینو بالغیب بندے کے ایمان لاتے ہیں وہ یوقیم سلاداں اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں میں اور آپ جو ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ پڑھنا نہیں قائم نماز قائم کرنا قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح پڑھو جس طرح ہمیں مطلوب ہے قیام سئی ہو رکو سئی ہو سجدہ سئی ہو قومہ سئی ہو جلسہ سئی ہو توجہ میری طرف ہو قان انتا عبود اللہ قاننک تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراکا نبی پاک نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تُو رب کو دیکھ رہا ہو فی لم تکن فَإِنَّهُ فی اور اگر کو نہیں دیکھ رہا اتنا ذہن تو اپنا بنا کہ وہ تجھے یوکی منسلات وہ نماز کو قائم کرتے ہیں وہ مما رزک نہ اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں واہ میرے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان ہی جاؤں اپنی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں نہیں اپنی دولت میں سے خرچ کرتے ہیں نہیں کہا اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں نہیں کہا اس طرح تھوڑا سا مشکل ہو جاتا میری دولت میرا پیسہ میرا سرمایہ میں نے کمایا نہیں اللہ نے فرمایا مما رزک نہ جو روزی ہم نے دی ہے نا اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے رستے میں روزی خرچ کرنا چاہتا ہے کچھ مال خرچ کرنا چاہتا ہے جو خرچ کرنا چاہتا ہے وہ بھی میں نے دیا ہے تجھے میں نے دیا ہے تجھے اور میں اس میں سے کچھ واپس مانگ رہا ہوں رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہوں يُؤْمِنُونَ بِمَا ابا إِلَيْكَ کا وماؤن مِنْ قَبْلِكَ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس وہی کو مانتے ہیں جو تیری طرف اتاری گئی وما ان من قبلک اور اس وہی کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی پہلے نبی سچے پہلی کتابیں سچی تو سچی انجیل سچی زبور سچی سوف ابراہیمی صوف موسوی سچے اللہ کی کتابیں ہیں نا یہ تو بعد کے لوگوں نے اس میں کٹ وٹ کی بعد کے لوگوں نے تغیر و تباہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ کوئی نہ سارے نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم تک جتنے سچے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیکا و ما انزل من قبلک متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی اور اس وحی کو مانتے ہیں من قبل کا جو آپ سے پہلے پہلے گئی جو کرنا یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ایک یہ بات نوٹ کر لی ان شاء سے بات نہیں کر سکے گا کوئی مرزا کر سکے گا صرف ایک بات کو آپ نوٹ کر لیں اور لکھ لیں جو وہی آپ کی طرف اتاری گئی وہ اس کو بھی مانتے ہیں اور جو وہی آپ سے پہلے اتاری گئی وہ اس کو بھی مانتے ہیں اگر میرے نبی کے بعد بھی وہی اترنی ہوتی کسی پر وہی اترنی ہوتی تو جس طرح پہلی وہی کا ذکر کیا تھا پچھلی وہی کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن قرآن من قبل کا تو ذکر کرتا ہے ممباد کا ذکر نہیں کرتا بعد والی وہی کا ذکر قرآن نے کسی جگہ پہ نہیں کیا پہلی وہی کا ذکر کیا پہلے نبیوں کا ذکر کیا بمار من قبل کا من رسول वला قد اوحی الىک و الى اللذین من قبل کا کی طرف ہم نے وہی کی اور ان نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے وما ارسلنا من قبل کا اپ سے پہلے ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وہی کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ میرا استدلال یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد اگر وہی کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا کسی نے میرے نبی کے بعد آنا ہوتا اور جبریل نے کسی پر وہی اتارنی ہوتی اور اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو جس طرح قرآن نے من کب لک وہی کا ذکر کیا ہے من بادک والی وہی کا بھی ذکر ہونا رہے گا ذہن میں کہ کو نہیں رہے گی ایک ہی استدلال لو کوئی مرزا کبھی بات نہیں کر سکے گا جو یہ کہتا ہے کہ مرزے پہ اترنے والی وہی پر ایمان لاؤ جو مرزا غلام احمد قادیانی پہ وہی آیا کرتی تھی وہ نبی تھا اس کو بھی مانو ہم کہتے ہیں اس کو ماننا ضروری ہوتا تو قرآن اس کا ذکر کرتا کیوں بھائی نبی پاک نے دجال کا ذکر کیا یا نہیں کیا آئے گا قیامت کی علامتیں بتائیں آگ نکلے گی کیڑے کلام کریں گے جانور کلام کریں گے میرے نبی نے بتایا سورج بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے یہ ساری باتیں دجال کا آنا حضرت عیسیٰ کا آنا سورج کا مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ایک آگ کا نکلنا یہ ساری باتیں میرے نبی بتا رہے ہیں اگر کسی نبی نے میرے نبی کے بعد آنا ہوتا تو میرا نبی اس کا بھی تو ذکر ہو. کرتا نا کہ ایک نبی نے آنا ہے یا دو نبیوں نے آنا ہے یا سو نبیوں نے میرے بعد آنا ہے اس کا ذکر میرے نبی نے نہیں کیا بلکہ میرے نبی نے اتنی خوبصورت مثال دے کے سمجھایا کہ نبیوں کی نبوت جو ہے اللہ نے ایک مکان بنایا ہے نبوت کا اللہ نے ایک مکان بنایا ہے جس کی پہلی اینٹ آدم تھے پھر اللہ اینٹیں رکھتے چلے گئے مکان بن گیا جب مکان مکمل ہو گیا بندہ اس مکان کو دیکھنے کے لیے آتا ہے اندر پھرتا ہے کہتا ہے یار مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن کاش وہ آخری اینٹ رہ گئی ہے یار پتہ نہیں کیوں رہ گئی ہے اگر یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو کیا کہنے اس مکان کے نبی پاک نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں کتنی خوبصورت مثال دے کے میرے نبی نے سمجھایا کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر کیا ہو گیا ختم ہو گئے ہیں تو اولیاء اللہ کی جو تعریف کی اولیاء اللہ کی جو پہچان بتائی قرآن پاک نے وہ کیا پہچان بتائی اللہ زینا آمنو وکانو یتکون اللہ کی پہچان یہ ہے کہ ان کے عقیدے بھی درست ہوتی ہیں اللہ زینا آمنو وہ یتکون اور ان کے اعمال بھی میرے نبی کی سنت کے مطابق ہوتی ہیں دیکھیں ولی کا میں دوست محبوب اللہ کا محبوب اللہ کا پیارا کیا ہم قرآن پاک سے پوچھ سکتے ہیں مولا تیرا محبوب کون ہے تص سے محبت کرتا ہے قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا سورت آل عمران میں اور آل عمران کی آیت نمبر اکتیس میں, میں صرف زبان ہی پڑھ دوں گا میں نے لکھوا دیا آپ اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے سورت آل عمران اور آل عمران کی آیت نمبر اکتیس کو لین کون تم تو ہبون اللہ یوہ بب کم اللہ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میرے پیغمبر اعلان کر ان کم تم تو اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو کہ میں یار بیان ہو رہا ہے محبت کا میں بیان ہو رہا ہے دوستی کا مے یار بیان ہو رہا ہے رب کے قرب کا رب کا ولی کون ہوتا ہے رب کا محبوب کون ہوتا ہے رب کا محب کون ہوتا ہے رب کا دوست کون ہوتا ہے رب کا پیارا کون ہوتا ہے آل عمران کی آیت نمبر اکتیس میں بیان کیا ان کم تم تو ہبون اللہ اوے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو سونے کی سڑک بنا کے نہیں پہنچ سکتے ہو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو چاندی کی بگھی بنا کے سونے کی سڑک بنا کے تم چاہو کہ رب تک پہنچ جائیں نہیں پہنچ سکتے ہو نہیں پہنچ سکتے ہو رب تک پہنچنے کا اور محبت کا ایک ہی راستہ ہے فتبی میری پیروی کرو میری تابے کرو میری اطاعت کرو میرے پیچھے چلو یو ہو بب اللہ تم میری پیروی کرنے لگ جاؤ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا قرآن نے خود میعار بیان کیا محبت کا میعار کیا ہے رب کے قرب کا میعار کیا ہے رب کے نزدیک اور رب کا دوست کون ہوگا رب کا دوست وہ ہوگا جو میرے نبی کا پیروکار ہوگا جو میرے نبی کی پیروکار بھی کرے گا جو میرے نبی کے پیچھے چلے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولاہم یحزنون کون ہے وہ اللذین آمنوا جو کیا لائے ایمان لائے وکانو یتکون سنت کے پیروکار ہیں شیخ ابد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ بہت اونچا نام ہے بہت اونچا نام غالباً ساتویں صدی کے یہ عالم میں حملی المسلک ہنفی نہیں لیکن یہ جتنے آج ہمارے حنفی دوست ہیں یہ ان کے پیچھے لگے ہوئے بڑے ولی ہیں سرتاج ہیں یہ ہے وہ ہے وہ گنیت الطالبین میں ہنفیوں کو گمراہ لکھتے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کیونکہ وہ حملی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہنفی جو ہے یہ گمراہ فرقہ ہے ایک وطر پڑتے اونچی آمین کہتے ہیں رفین کا۔ حملی ہے نا تو امام احمد ابن حمبل کے پیروکار ہے وطر ایک پڑھتے دین کرتے ہیں امام احمد کی مسلک ہے لیکن ہمارے دوستوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ مطلب ایک پڑھتے ہیں یا تین پڑھتے ہیں رفایہ دین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آمین کتنی اونچی آواز سے شیخ عبد القادر کہتے ہیں ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ان کا پورا ایمان گیارہ کے ہندسے میں پھنسا ہوا ہے بس شیخ ابد القادر کے نام کی گیارہویں جی مسلک ان کا کیا چھوڑیے جی اس کو ہمارے دوستوں نے کہا چھڈو جی گنیت الطالبین کتاب ہی نہیں چلو نہ رہے بانس نہ بجے جی گنیت الطالبین ان کی کتاب ہی نہیں ہے شیخ عبد القادر جی لانی لکھتے ہیں حضرت ابراہیم نے جس بیٹے کو ذبح کیا تھا وہ اسماعیل نہیں تھا اسحاق تھا یہ ان کا مسلک ہے شیخ عبد القادر جی لانی کا لیکن ہمارے دوستوں نے ان کی بات نہیں مانی ویسے بڑے عالم ہیں بڑے زاہد ہیں شب زندہ دار ہیں ہم جیسے لاکھوں لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام، زہد، تقوی، علم القادر پرہیزگاری مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟, بہت پہلے کا آدمی ہے پہلی صدیوں کا آدمی ہے اور جتنی سدیاں نبی پاک کے قریب ہیں وہ مبارک ہیں جتنا زمانہ ہٹتا چلا جا رہا ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے برکتوں سے وہ قرب کے زمانے میں بہت بڑے آلے میں وہ رات کے ٹائم عبادت میں مشغول ہیں تو اعلیٰ حضرت تشریف لائے اعلیٰ حضرت تشریف لائے تو کمرہ بقائے نور بن گیا روشن ہو گیا یہ بھی حیران تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ کہتے ہیں بڑیاں کر لیا نہیں یعنی ریاستہ ہوں کوئی ضرورت نہیں بہت تیری عبادتیں ہو گئی ہیں پاس ہو گئے ہو بہت عبادتیں ہو گئی ہیں بڑے نوافل اور بڑے تحجد بڑی تصبیاں اور بڑے ذکر اور اذکار اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہوتا کوئی جاہل آدمی بے وقوف آدمی وہ کہتا سبحان اللہ جی بشارتا یا نے جی رات کوٹھڑی روشن ہو گئی ہے جی نوروں نور ہو گیا جی واہ جی واہ بشارتیں آ گئیں۔ لیکن عالم تھے نا زاہد تھے نا صحیح معنی میں ولی اللہ تھے نا اور علم تھا ان کے پاس تو شیخ عبد القادر جیلانی کے ذین میں فورا یہ بات آئی کہ نماز تو امام الانبیاء پہ بھی معاف نہیں ہوئی مجھ پہ کیسے معاف ہو گئی نبی پاک ساری ساری رات کھڑے ہیں اللہ کی راہ میں اور کھڑے ہیں عبادتوں میں تہجد میں نوافل میں پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا ورم آ گیا ورم آ گیا اور اللہ نے فرمایا یا یو ہل مزم میں لو اللہ کلیلا ہمیں اللہ کیا کہتے ہیں بستر چھوڑو ہمیں اللہ کہتے ہیں گرم گداز نرمو نرم و بستر چھوڑو رات کو میرے دربار میں آؤ رات کی گھڑیوں میں استفار کرو میرے سامنے کھڑے ہوا کرو اور امام المبیا اتنا, اتنا جاگتے ہیں اتنا جاگتے ہیں اتنا جاگتے ہیں اتنا جاگتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یازمے لو <تصفح> کو مل کلیلا میرا پیغمبر اتنا نہ کھلوتا کر جس سے وہ آپ ہی فرمائیں کہ ہم تیرے اللہ اکبر کو ساری ساری رات کھڑے نماز میں پاؤں مبارک پہ برہم آ گئے شیخ ابد القادر جی لانی کہتے ہیں اتنی عبادت اتنی ریاضت اتنے نوافل امام المبیا سرتاجی انبیاء خاتم المبیا شفیع المذنبین رحمت اللہ جن پہ وہی اترتی ہیں وہ نفل پڑھتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں میں کون ہوں فوراً سمجھ آئی بھائی وہ ہرامی پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ لی نا مولا تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے روشنی بھی کافور ہو گئی تو بہر نکلتے ہوئے دوسرا وار کرتے ہوئے کہتا ہے تین تیرا علم بچا گیا تین تیرا علم بچا گیا شیخ عبد القادر جی لانی نے فرمایا نکلتے ہوئے دوسرا وار کرنا چاہتے ہو مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کی رحمت نے بچایا ہے تو مجھے مغرور کرنا چاہتا ہے کہ علم کی وجہ سے بچ گیا ہوں نہیں مجھ پر میرے رب نے رحمت کی ہے اور اس کی وجہ سے میں بچا تو ولی وہ ہوتا ہے جو ہر, ہر حرکت و سکنات میں یہ دیکھے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے میرے نبی کی سنت کیا ہے میرے نبی کی سیرت کیا ہے کہتے ہیں نا ایک آدمی کسی ولی اللہ کے متعلق سن کے کہ بہت نیک آدمی ہیں بزرگ ہیں اللہ والے ہیں ان کے پاس گیا سال ان کے پاس رہا تو سال کے بعد کہتا ہے اچھا جی حضرت اجازت دیجئے کچھ نہیں ویکیا سار رہے ہیں آپ کے پاس نہیں دیکھا ہے تو وہ ولی اللہ جو تھے اللہ کے نیک بندے وہ اس کو کہنے لگے کیا دیکھنا کیا کیا مطلب ہے آپ کا جی نہ کوئی کمال دیکھا نہ کوئی کرامت دیکھی لوگوں کے میں وہ ہوتا ہے اور ولی وہ ہوتا ہے جو کنویں میں لٹک جائے اور ولی وہ ہوتا ہے جو شوباز دکھائے جو مسلح پانی پہ بچھا دے ولی وہ ہوتا ہے جو ہاؤ میں اڑ کے آئے سنو میری بات کو اور نوٹ کرو خدا گواہ میرے سامنے قرآن ہے اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑنے لگے اور اپنا مسلح سمندر کے پانی پر بچھا کے بیٹھ جائے یہ کمال دکھائے اگر وہ میرے نبی کا پیروکار نہیں ہے وہ ولی نہیں شیتان ہے شیتان ہے شیتانی شیطان کر رہا ہے شوبے بازی کر رہا ہے ولی وہ ہوگا جو میرے نبی کا پیروکار جو میرے نبی کی پیروی کرے گا میرے نبی کے پیچھے چلے گا کہنے لگا کچھ نہیں دیکھا کوئی کمال نہیں دیکھا کوئی کرامت نہیں دیکھی تو وہ ولی اللہ جو تھے وہ اس کو کہنے لگے اچھا یہ بتا تو سال میرے پاس رہا رات دن کھانا پینا مسجد میں آنا نکلنا نماز وزو جوتی پہننا اتارنا کپڑے پہننا اتارنا یہ بتا میری آج تک کوئی حرکت سنت کے خلاف دیکھی میرا کوئی قدم سنت کے خلاف اٹھا ہو اس پورے ایک سال میں کہتا ہے جی آپ کی کوئی حرکت اور کوئی قدم سنت کے خلاف نہیں دیکھا فرمانے لگے پھر ولایت کس کا نام ولایت اسی کا نام ہے کہ جس کو دیکھ کر رب کی یاد آئے یہ خود نبی پاک نے فرمایا ذہن میں رکھیے نبی پاک سے پوچھا گیا یا اللہ ولی کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے رب کی یاد آئے اس کو دیکھ کے رب کی یاد آئے چرس کی یاد داڑی ہوئی ہے بیٹھا ہے حضرت جی ساری کائنات اللہ تو تھی کرنا سکتا میں راول پنڈی میں پڑھتا تھا تو اثر کے بعد طالب علموں کی عادت ہوتی ہے پھر تھوڑا سا سیر سے پٹا تو ہم بھیار سے نکلتے لیاقت باغ توازار سے لیاقت باغ آئے فوارا چوک کراس کریں تو آگے بائیں ہاتھ پہ ایک عمارت تھی بہت بڑی اس کے